کے تاجور رسولوں کے افسر رسول انور محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے بخشش نشان اللہ تبارک و کا کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں مسافہ کا مطلب ہے ہینڈ شیکنگ ہاتھ ملانا ہاتھ ملاتے نا اس کو کہتے مسافر ہاں کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گنا بخش دیے جاتے ہیں سبحان اللہ تو معلوم ہوا جب بھی ہم ہاتھ ملائیں ملانا چاہیے سلام بھی کریں اور پورا سلام کریں السلام علیکم و اللہ و اس کے بعد ہاتھ ملائیں اور جب ہاتھ ملائیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ ولی وسلم پر درود شریف بھی پڑھیں اور یغفی اللہ ولکم یہ بھی کہنا چاہیے یہ کہ سنتیں اور آداب اس طرح کی الحمد للہ مدنی چینل پر بھی سکھائی جاتی ہیں مدنی قافلوں میں بھی سکھائے جاتی ہیں افتہوار اجتماعات میں بھی یہ سنتیں اور آداب سکھائی جاتی ہیں اللہ ہمیں توفیق دے ذوق دے شوق دے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلی وبارک و وسلم متی کے ناظرین ماہ رضا ماہ سفر المظفر ماہ سفر الخیر چل رہا ہے بعض نادان نادانی کی بنا پر اس مہینے کو اچھا نہیں جانتے حالانکہ یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے اسی مہینے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا نکاح مبارک ہوا اور اس مہینے میں اور بہت سارے وہ کامیابیاں اسلام کو آتا ہوئی اور اسی مہینے کی پچیس تاریخ کو ہمارے آقا علا حضرت علی رحمۃ الرب العزت کا یوم عرس بھی منایا جاتا ہے اولیاء کرام کا فیضان جاری اور ساری ہے الحمدللہ اور آج کل اللہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اوس مبارک بھی جاری اور آشی خان اولیاء آشی داتا جوک در جوک در جوک در جوک حاضریاں بھی دے رہے ان شاء اللہ اعلی حضرت کے اعلیٰ او صاف خوبیاں جو تھیں ان میں سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا اولاً میں آپ کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت میں سے کچھ اشار بھی سناتا ہوں جو امیر علیہ کے ناتیہ کلام و بخشش بخش میں ہمیں سارے اولیاء سے پیار ہے تو جہاں میں انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے امیر علیہ سنت نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں منقبت لکھی آپ مرکز الاولیا میں کم و بیش بارہ ماہ رہے اس دوران آپ حاضری دیتے رہے اور یہ کلام پہ آپ نے لکھا ہوم دین کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا ہوم دین کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا آپ کو خواجہ پیا کا آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا امدین کا ٹکٹ مجھے کو عطا داتا پیا دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں مجھ کو دیوان مدینے کا بنا داتا پیا ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا گوزلی لو خاری ہوں پاپی ہوں میں بدکار ہوں گوزلی لو کار ہوں پاپی ہوں میں بدکار ہوں شاہ کی نہیں ہے اورز ا کو تخت شاہی کی نہیں ہے آرزو اتار کو اس کو بس کتا بنا لو اپنا یادیا ہومدی کا ٹکٹ مجھ کو اطادا پیا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدین چل کے ناظرین الحضرت عزیم برکت عظیم المحبت مجد دین ملت پروان شمع رسالت پیر طریقت باعث خیر و برکت الحاج القاری الحافظ اشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت شان و عظمت عطا فرمائی آپ حافظ قرآن تھے عالم اسلام مفتی اسلام مجدد اسلام مجتہد فلم مسائل سچے عاشق رسول شریعت مطالرہ کے جاننے والے شریعت مطالعہ پر عمل کرنے والے اور نیکی کی دعوت دینے والے جود و سخاوت والے شفقت والے خیر خاہی والے نرمی والے نیکی کی دعوت دینے والے فناس رسول یادیں مدینہ میں رونے تاپنے والے قرآن پاک کی قرآن پاک کا ترجمہ لکھوانے والے قرآن پاک کے مفسر حدیث کے محدث بہت ارفا اعلی شانے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس بندے کو اتافرمائے آپ کی دنیا سے بڑی بے رغبتی تھی بے نیازی تھی آپ کی جو ورثے میں جائیداد ملی تھی اس کا انتظام حسن رضا خان علی رحمت الرحمان وہ کیا کرتے تھے جب ان کا انتقال ہوا تو محمد رضا خان آپ کے دوسرے بھائی وہ اس کا انتظام سنبھالتے تھے اور اعلی حضرت کو اس کی فکر بھی نہیں ہوتی تھی اور اعلی حضرت دنیا داروں اور مال داروں اور نوابوں اور سیٹھوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے نہیں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے آگے بچھے بیچھے جاتے ہیں عام لوگوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے ان کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں بداخلاقی کرتے ہیں مگر جو مالدار ہو اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اس کی بڑی توقیر کرتے ہیں اس کے سامنے بڑی توازو ہوتی اس کے سامنے بڑی عاضی ہوتی اس کے سامنے بڑی انکساری ہوتی اگر کسی کی مال کی وجہ سے تعظیم و توقیر کی جائے اللہ اکبر یہ تو درست نہیں دو تہائی اس کا دین جاتا رہا یہ فرمایا گیا برال اللہ حضرت دنیا سے کیسے بے نیاز تھے کہ ایک نان مسلم لیڈر اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اعلی حضرت سے ملنا چاہتے ہیں اعلی حضرت کے پاس کسی نے سفارش کی کہ اعلی حضرت اس کو تھوڑا سا وقت دے دیں میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے فرمایا یہ غیر مسلم لیڈر سیاسی لیڈر مجھ سے دینی بات کرے گا یا دنیاوی بات کرے گا اس کی حضور دینی گفتگو تو آپ سے کر ہی نہیں سکتا وہ دیندار ہی نہیں ہے یعنی وہ خود مسلمان ہی نہیں ہے وہ آپ سے کیا دینی گفتگو کرے گا اس نے دنیاوی گفتگو ہی کرنی ہے دنیا کی بہتری کی کوئی گفتگو کرے گا تو میرے آکا اعلی حضرت علی رحمت الرب العزت نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی دنیا سنوارنے کی طرف توجہ نے دی تو دوسروں کی دنیا سوارنے کی فکر میں اپنا وقت کیسے ضائع کروں اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں اللہ حضرت کتنی پیاری سوچ عطا فرماتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج ہے ان کا منگتا پاؤں سے ٹکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے من رگڑ کر ایڑیاں وہ بڑے بڑے جو جس دنیا کی خاطر دنیا کے جس تاج کی خاطر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے اعلی حضرت فرماتے ہیں جو ان کا منگتا ہے جو اکالی سلاط و سلام کا منگتا ہے وہ پاؤں سے اس تاج کو ٹھکرا دیتا ہے ٹھوکر مار دیتا ہے سبحان اللہ بڑی مشہور بات ہے امیر علیہ سنت نے بھی اپنے رسالے میں لکھی ہے تذکرہ امام احمد رضا میں اعلی حضرت کے دور میں جو سیٹ تھے نواب تھے ان کی شان میں قصیدے لکھے جاتے تھے کلام لکھے جاتے تھے اشعار لکھے جاتے تھے اور بہت سے شعرا نے اس کو ذریعہ معاش بنا رکھا تھا روزی کا ایک سلسلہ بنا رکھا تھا اس کو روزگار بنا رکھا تھا ایک مرتبہ ریاست نان پارا کے نواب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مولانا میرے سلسلے میں کوئی منقوت لکھیں کوئی قصیدہ لکھیں اعلی حضرت نے نواب صاحب کی یہ درخواست یہ ریکویسٹ ریجیکٹ کر دی اور پھر آپ نے جو کلام لکھا وہ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا بڑا مشہور کلام ہے وہ کمال حس نے حضور ہے وہ کمال حسن حضوری ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دوری ہے یہی پول خار سے دوری ہے یہی شما ہے کہ دھواں نہیں نواز صاحب چاہ رہے تھے کہ آپ ان کے لیے قصیدہ لکھے اور میرے رضا نے اپنے آکا کی شان میں جن کے لیے تن من دھن ان کا قربان رہا ان کی شان میں کلام لکھا اور کیسا عالی شان پیارا کلام لکھا میرے علی سلا و سلام کے حسن کا وہ کمال ہے جہاں نقص نہیں نقص کا گمان بھی نہیں اور جہاں پھول ہوتا ہے وہاں کانٹے ہوتے ہیں اور میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم گلشن رسالت کے ایسے خوشنما نما دل ربا دلکشا مہکے مے پھول ہیں کہ اس پھول کے ساتھ خار نہیں ہے کانٹا نہیں ہے جہاں شمڑا ہوتی ہے وہاں دھواں بھی ہوتا ہے موم بتی آپ نے دیکھی ہو کینڈل دیکھی ہو آپ نے ساتھ میں دھواں بھی ہوتا ہے چراغ دیکھا ہو دھواں بھی ہوتا ہے مگر میرے اقالی علیہ و اسلام وہ شمڑ رسالت ہیں کہ یہاں روشنی تو ہے دھواں نہیں ہے اور اسی کلام کے آخر میں اعلی حضرت نے کتنے پیارے انداز سے لکھا نان پارا کی بندش بڑے لطیف اشارے میں لکھی اور کیا لکھا کرو مدل رضا پڑی میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نام نہیں آدرت فرما رہے ہیں کہ میں اہل دول کی مالداروں کی دولت مندوں کی سرمایہ داروں کی تعریف کروں کسیدے لکھوں پڑھے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں تو اپنے اکالی سلا تو سلام کے در کا فقیر ہوں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نان نہیں روٹی کا ٹکڑا میرا دین نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تمہارے کو عید علی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام اہل سنت باعث خیر و برکت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کی تربت اطحر پر کروڑوں رحمت نادل فرمائے ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو اللہ تبارک و تعالی ان کے دراجات اور بلند فرمائے کیسی بے تھی سنیے کہ رام پور یہ ایک سٹی ہے ہند کا وہاں کے نواب وہ اعلی حضرت سے ملنا چاہتے تھے تو انہوں نے کسی ترکیب سے اعلی حضرت کے لیے ڈیڑھ ہزار روپے اس وقت ڈیڑھ ہزار روپے کی تو بہت ویلو ہوگی ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے لاکھوں روپے ہوں ڈیڑھ لاکھ روپے اور ڈیڑھ ہزار روپے کسی وزیر ریاست کے ذریعے اعلی حضرت کی خدمت میں ہیں بھیجے یعنی خود وہ نواب صاحب تھے اور لانے والا بھی کوئی ایک بڑا وہ ریاست کا وزیر تھا اعلی حضرت کو خبر ہوئی تو اعلی حضرت نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے کھڑے فرمایا میاں صاحب کو میرا سلام عرض کر دیجیے گا اور کہہ دیجیے گا مجھے میاں کی خدمت میں نظر پیش کرنی چاہیے نہ کہ میاں مجھے نظر پیش کریں یہ ڈیڑھ ہزار ہو جتنے ہوں لے جائیے فقیر کا مکان اس قابل نہیں کہ کسی والی ریاست کو بلا سکوں کسی ریاست کا کوئی حاکم ہے میرا مکان ایسا نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ آداب جانتا ہوں کہ والیانے ریاست کے پاس جا سکوں آجی ان ساری اور مالداروں سے دینیا سی بعض لوگ بچارے وہ عام لوگوں سے تو بڑے ترش روئی سے ملتے ہیں بڑے سخت مزاج ہیں مگر کوئی مالدار آ جائے تو بڑے نرم ہو جاتے ہیں بڑے پولائٹ ہو جاتے ہیں بڑے خوش اخلاق ہو جاتے ہیں یہ جو پہلے منہ چڑھا ہوا تھا اس پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے کیوں پارٹی سیٹ ہے مالدار ہے تو ہمارے اخلاق سب کے لیے ہونے چاہیے ہمیں حسن اخلاق ہونا چاہیے وہ مال و دولت میں کم ہے یا زیادہ رشتے دار ہے یا نہیں ہر مسلمان کے ساتھ ہماری اخلاق اعلی ہی ہونے چاہئیں الا حضرت کی خواہش کیا ہے سنیے اب تو خواہشیں یہ ہوتی ہیں بہت بڑا آدمی بن جاؤں بہت شہرت والا آدمی بن جاؤں سب لوگ مجھے جانے بہت مال اکٹھا ہو جائے بہت عالی شان مکان بنواؤں بہت لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی میرے پاس ہو بڑے قیمتی لباس پہنوں اندر عطر لگاؤں بہت پراپرٹی ہو میرے پاس میرا بزنس اس شہر میں نہیں اس شہر میں بھی ہو صرف ملک میں نہیں بیرونی ملک بھی ہو خوب وہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اللہ حضرت کی خواہش کیا ہے لکھ پتی ہونا خواہش ہے یا کروڑ پتی یا ارب پتی یا کرب پتی کوئی وزیر بننا کوئی حاکم بننا کیا خواہش ہے سنیے الا حضرت کی خواہش دیوارو خا کے در ہو یا رب اور رضا سایا کی بار کا ہمیں دعا کریں یا اللہ تیرے محبوب کی دیوار کا سایہ ہو تیرے محبوب کے در کی خاک ہو اور رضا ہو مجھے خواہش نہیں کہ مجھے وہ کیسرو جم کی بادشاہت ملے یا تخت ملے کیسر یہ روم کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا اور جم جمشید کی شاٹ ہے ایران کا بادشاہ جس کا تخت بڑا قیمتی تھا ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے الاد و فرماتے ہیں مجھے اس تخت کی خواہش نہیں ہے مجھے محلات کی خواہش نہیں ہے یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ محبوب کے محبوب کی دیوارے پر انوار کا سایہ ہو اور محبوب کی خاک جو دروازے کی خاک ہے وہ ہو اور یہ رضا ہو سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اعلی حضرت کی واہ کیا بات ہے اعلی حضرت کی اور ہم ہیں کہ ہماری وہ خواہشاتی ختم نہیں ہوتی دنیا کی محبت ہی ختم نہیں ہوتی اور ہر وقت ہائے دنیا ہوئے دنیا سوئے تو دنیا جاگے تو دنیا پڑھیں دنیا کے لیے لکھیں دنیا کے لیے رابطے کریں دنیا کے لیے اخلاق دنیا کے لیے ملاقات دنیا کے لیے وقت دنیا کے لیے جینا مرنا دنیا کے لیے آخرت کی طرح قبر و حیشر کی تیاری وہ کب کریں گے اسی دنیا میں تو کرنی ہے اسی عمر میں تو کرنی ہے اسی زندگی میں ہی تو کرنی الا حضرت کے بارے میں الا حضرت کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ کسی بہت بڑے نواب نے اعلی حضرت کو لکھا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں احسان فرمائیں مجھے خدمت کا موقع دیں تو اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے فرمایا میرے پاس اللہ تعالی کا دیا ہوا وقت صرف اس کی فرما برداری کے لیے ہے میں آپ کی آؤ بھگت کا وقت کہاں سے لاؤں اللہ اکبر اعلی حضرت کا سارا وقت رب العزت عز وجل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں بسر ہوتا تھا دیکھیں نواب دعوت دے رہے ہیں اور اعلی حضرت فرما رہے کہ میرا سارا وقت تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرتا میں آپ کی آؤ بھگت کے لیے وقت کہاں سے لے کر آؤں اسی طرح صدر الشریہ بدر طریقہ مولانا محمد امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ القوی اعلی حضرت کے خلیفہ اور بہت بڑے علی مصنف بہار شریعت آپ کو لکھتے ہیں نماز جمعہ کے بعد حاضرین کی ایک بڑی جماعت موجود رہتی کہاں اعلی حضرت کی خدمت میں عام طور پر لوگ دینی بات دریافت کرتے اور حضور یعنی اعلی حضرت جواب دیتے یا کسی حدیث یا آیت کے متعلق بیان فرماتے کبھی اولیاء کرام کی شکایات سناتے حاضرین آستانہ میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اعلی حضرت کو دنیا کی باتوں میں گفتگو کرتے دیکھا ہمیشہ کوئی نہ کوئی دینی تذکرہ ہی رہا کرتا سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں خلا حضرت دینی باتیں ہی کیا کرتے تھے اب وہ عاشقان رضا غلامان رضا غور کریں جن کے اوقات تیری میری میں گزرتے ہیں غیبتوں میں چغلیوں میں میچ کے تبصرے موسم پر تبصرے استقفر اللہ نفس کے حض کے لیے شادیوں کے تذکرے کسی نئی ایپلیکیشن کی باتیں موبائل کے کسی ماڈل کی باتیں ارے اللہ کی اللہ تبارک و تعلی کے ارشادات کچھ سنو سنو بھائی کوئی تلاوت کریں سنیں صاحبہ کے رام علیم جب جمع ہوتے آلہ حضرت نے فتح رضویہ شریف میں لکھا تو وہ جمع ہو کر تلاوت کیا کرتے تھے تلاوت سنا کرتے تھے ہم جب جمع ہو تو کیا کرنا چاہیے کوئی تلاوت کرے بکیہ سنیں کوئی حدیث در سے دے فیضان سننا سے کوئی رسالہ پڑھ کے سنا دیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا رسالا ہے جنتی محل کا سودا کوئی سال پڑھ کے سنا دیں کوئی اور ناطے پڑھیں پڑھائیں تو بزرگوں کی باتیں کریں برکت ہو رحمت ہو گالی کو لوگ چھیڑ چھاڑ دل آزاری اس طرح کو ماحول بنائیں گے تو اس سے کیا حاصل کاش ہم اعلی حضرت کے صدقے میں فضول یا سے بچ کر کرنے کے کاموں میں مشغول ہو جائیں عاشق اعلی حضرت امام امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیا ستار قاری رضوی ورکات دعمت علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے تو کرنے کے کام کریں کرنے کی باتیں کریں دنیا کی باتیں دنیا کے لفڑے کیا رکھا ہے اس رسالے میں امیر اللہ سنت نے دنیا کی تباہ کاریوں کے متعلق بہت ساری روایات احادیث نقل کی ہیں اس کو پڑھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلی حضرت کے صدقے میں ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے دنیا سے بے رغبت فرمائے اور صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی ہم کوشش کریں دنیا بھی اچھی ہو جائے اس کے کرم سے محتاجی یہاں بھی نہ رہے آخرت میں بھی محتاجی نہ رہے دنیا کتنی ہے آنی جانی ہے اور آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتیں ہوں ان کی تربت اطھر پر اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین آمین آمین, بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان شاء اللہ آٹھ بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق مرکز جاتا نگر لاہور سے اجتماع لائیو براہ راست دکھایا جائے گا جس میں رکن شورا حج رضا الرضاطاری بیان فرمائیں گے اور یہ اجتماع خصوصی اجتماع اور خصوصی اسلامی بھائی اس میں شرکت کریں گے جو بلائنڈ ہیں ڈیف ہیں وہ شرکت کریں گے الحمدللہ ان میں بھی دعوت اسلامی کا مدرین کام باقاعدہ ہو رہا ہے اس اجتماع میں انشاءاللہ اللہ آپ شرکت فرمائیں گے مدری چینل کے ذریعے تو خوب بہاریں نصیب ہوں گی انشاءاللہ شاء